الحمد رب والسلام اما فاعوذ اللہ صلاحت بعد سعید بالله بافا مینشی الرجيم بسم الرحيم صلاح و سلام يا رسول يا حبيب الله صلاۃ و سلام یا نبی اللہ و علی آلک و یا نور اللہ نویۃ سنت الاعتکاف فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہیں مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اتنا ہی ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا درود پاک کی فضیلت سن کر انشاءاللہ اللہ درود پاک پڑھوں گا بیان کی تعظیم کی نیت سے انشاءاللہ جتنا ممکن ہوا دوزانوں بیٹھوں گا علم دین حاصل کروں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا اور انشاءاللہ اسے دوسروں کو پہنچا کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا مدنی چند کے ناظرین بھی ان نیتوں میں شامل ہو جائیں کہ ادھورا بیان سننے سے بسا اوقات اس کی برکتیں زائل ہوتی ہیں یادا اول آخر انتہائی توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا جب کبھی صلو علی الحبیب کی صدا بلند ہوگی تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت کی خاطر درود پاک پڑھوں گا جو یہاں موجود ہیں چونکہ اس کے بعد نماز جمعہ بھی ادا کی جائے گی اسلام بھائی اور بھی ہوں گے ملاقات انفرادی کوشش کا بھی سلسلہ ہوگا تو نیت کر لیں کہ ان شاء آگے بڑھ کر ملاقات کروں گا مسکرا کر خندہ پیشانی سے ملنا یہ سنت ہے اور جو مسکرا کر ملتا ہے تو اس کے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے تو نیت کر لیجئے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر مسکرا کر صدقے کا ثواب کماؤں گا سلام میں بھی پہل کروں گا اگر کوئی سلام کرے گا تو جواب دوں گا انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی متبوہ ایک بڑا پیارا رسالہ ہے 163 مدنی پھول اسے بڑی پیاری پیاری سنت اور آداب بیان ہیں اس کے صفحہ نمبر ایک پر امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ ولی وسلم علی علی کی تعظیم رام اور ادب کے وجوب پر ایمان کیونکہ یہ الحمدللہ مدنی چینل کا جو سلسلہ ہے جس کا نام ہے ایمان کی شاخے اس دمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کی بارگاہ میں ارض کرتا ہوں کہ ایک دن ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم مسجد میں تشریف فرماتے ایک آرابی ہاتھ میں تشتری یعنی تھال وغیرہ پکڑے حاضر ہوا اور ایک کچی مچھلی رومال میں ڈھانپ کر پیش کی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم میں اس مچھلی کو تین دن تک پکاتا رہا ہوں مگر اس پر آگ کا اثر نہیں ہوا ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مستفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات سن کر مسرور ہوئے کہ معاملہ کیا ہے اتنے میں حضرت جبرعیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مچھلی کو حکم دیجئے کہ حقیقت بیان کرے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کو اشارہ کیا تو نہایت پسی زبان میں بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم یہ شکاری مجھے جال میں رکھ کر اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا راستے میں میں اس نے آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا میں بھی اس کے ساتھ درود شریف پڑھتی گئی اس درود کی برکت سے میرے بدن پر آگ کا اثر نہیں ہو رہا صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد تو کتنی دیوانی مچھلی تھی دی کہ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم علی پر درود پاک کا ورد کیا تو اس کی برکت سے اسے دنیا کی آگ نہ جلا سکی تو وہ خوش نصیب عاشقان رسول کہ جو ہر وقت اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھتے ہیں اور میرے شیخ طریقت امیر سنت بارہا اس کی ترغیب دلاتے مدنی نام میں آپ نے مدنی انعامات میں مدنی نام بھی عطا فرمایا کہ کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک کا ورد یہ ہمیں کرنا ہی چاہیے تو وہ آشقان رسول کہ جو اپنے دن میں کچھ نہ کچھ وقت اس درود پاک کے ورد کے لیے مخصوص کریں اتنے خوش نصیب ہیں اور ایک مبلک نے بڑی پیاری پیارا انداز بیان کیا کہ کیا ہی اچھا ہو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دن میں کوئی ایسا وقت نکالیں کہ تصور ہی تصور میں اگرچہ ہم مدینے سے دور ہیں لیکن مدینے والے تو ہمارے قریب ہیں میں دور ہوں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہو مدنی چینل کے ناظرین کبھی دن میں کوئی ایسا وقت نکال کر اے کاش ہمارا ایسا تصور بن جائے کہ ہم سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہوں اور زبان پر اثرات وسلام علی کا یا رسول اللہ کی سدائے ہو تو انشاءاللہ عزوجل برکتیں نصیب ہوں گی اور درود پاک کی برکت سے تصور مدینہ کی برکت سے سنہری جالیوں کے تصور سے آقا کے تصور سے کبھی تو قسمت کھل جائے گی اور جن جن پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ و وسلم کا ہم تصور باندھ رہے ہیں بارہا ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ بسا اوقات پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ خواب میں بھی نہیں بلکہ جاگتی حالت میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علی ولی وسلم کے دیدار کا شربت بھی لیتے ہیں کاش ہمیں نصیب ہو جائے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہی و بارک وسلم تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ بات تو حقیقت ہے کہ کسی بھی شخصیت سے جب تک محبت نہ ہو اس کی عظمت کا نقش دل میں نہ بیٹھے تو اس وقت تک ادب و احترام کا جذبہ یہ پیدا نہیں ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالی نے جب محبت کی بات کی تو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی کی محبت کا معیار ایک ہی رکھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر کرنے کو ایمان کی شرط اول قرار دیا اور یہ یاد رکھیے کہ جس نبی کی عظمت و محبت غالب ہوئی ان کے امتیوں نے ان کی تعظیم کی ادب کیا اطاعت کی اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا کیونکہ جس ذات اقدس کا ادب خود خالی کے کائنات سمجھائے بلکہ بے ادبی کی معمولی شائبہ پر جہنم کی وعید سنائے اس ذات کی رفاط شان کا کیا کہنا کہ پرانے پاک میں بار بے شمار مقامات پر انبیاء کرام کے ادب پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اور یہ یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ نبوت جو ہوتی ہے یہ صرف اللہ کی عنایت سے ملتی ہے یعنی اللہ کی عنایت سے ہی ملی ہے کیونکہ اب کوئی اور نبی تو آئے گا نہیں تو نبوت جو ہے یہ صرف اللہ عز و جل کی عنایت سے ملی ہے اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی دامت برکاتم عالیہ اس ضمن میں اپنی کتاب کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر دو سو ستر پر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت کسبی یعنی اپنی کوشش سے حاصل کی ہوئی نہیں ہوتی وہ یعنی اٹائی ہوتی ہے دعوت اسلامی کے شاطی دارے مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ بارہ سو پچاس صفحات پر مشتمل کتاب باہر شریعت جلد اول صفحات چھتیس پر صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی عالمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے حاصل کر سکے بلکہ محض عطائے اللہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس منصد عظیم کے قابل بناتا ہے جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رضیلا سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت یعنی ولایت کے تمام درجات طے کر چکتا ہے اور اپنے نسم و جسم و قول و فعل و حرکت و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزا یعنی پاک ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بردا جہاز زائد ہے کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی پرانے حکیم میں پارہ آٹھ سورت الانعام آیت نمبر ایک سو ڈبل بارہ میں فرمان عظیم ہے اللہ علوم رسالتا ترجمہ کمزوری ایمان اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے ظالم ترجمائے کمزلی مان کے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے تو مزید فرماتے کہ جو اسے کسبی یعنی کوشش سے حاصل کی ہوئی مانے کہ آدمی اپنی قصب و ریاضت محنت و مشقت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے یہ کافر ہے تو پتا چلا نبوت یہ صرف اللہ کی عنایت سے ملی ہے اور اب جب نبیوں کی تعویم کا معاملہ آیا تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح ارشاد فرمایا چنانچہ سورہ معدا آیت نمبر بارہ میں ارشاد فرمایا آمن تم بھی و میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لیتو مینو بلّہ وہ رسول ہی وہ تو <تصفيق> تو کہ, علاج علاج کہ علاج تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و توقیر کرو تو یہاں پر کئی ایسے مقامات ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب تک بیان فرمائے کہ حضور علی سلاط و السلام کے پاس جب حاضر ہو تو بڑی توجہ اور احتیاط کا دامن تھام کر بیٹھا کرو اللہ تعالیٰ نے لفظی غلطی کی مشابہت سے بھی منع فرمایا چنانچہ سورہ نور آیت نمبر تریسٹھ میں ارشاد فرمایا لا تجعلو دعا رسول بین کا دعا کم باڈا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرالو جیسا تم ایک دوسرے کو پکار جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جما کنزول ایمان اے ایمان والو جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ان آیات سے اندازہ لگاتے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب پانے والوں کو سرکار علی سلاۃسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کو بھی آداب بیان فرمائے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ترجمہ کنزلی ایمان اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو خبر نہیں تو سبحان اللہ خالق اجزا اپنے بندوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے آداب ان کے پاس بیٹھنے کے آداب اور بلانے کے آداب بیان فرما رہا ہے تو ایسی کئی اور آیات بھی ہیں کہ جس میں عظمت رسول بیان کی گئی ہے تعظیم رسول کا بیان ہے کہ سرکار علیہ اللہۃسلام کی رفعت و شان کا جہاں معاملہ آئے تو کس قدر احتیاط کا دامن ضروری ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بے ادبی کرتا ہے جب بے ادبی کی ہے تو پھر دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کی عزت اور توقیر جو ہے وہ ختم ہو گئی جیسا کہ ابلی سے معلوم اس کے پاس بڑا علم تھا اور جب اس نے اللہ کے رسول حضرت سیدنا آدم اعلی نبی والی صلاح اسلام کی بے ادبی اور گستاخی کی تو وہ فرشتے جو کل اس کی شاگردی پر نازا تھے آج اس کے گلے میں لانت کا پھندا ڈال کر بہشت سے نہ صرف پھینک مارا بلکہ لانت لانت علا یوم اور نہ صرف وقتی طور پر بلکہ ہر وقت اور نہ صرف یہی بلکہ کل دوزخ میں اسے گھسیٹ کر بھی لانے والے یہی اس کے شاگرد ہوں گے کیوں کہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اور قرآن پاک میں اس بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ جو اللہ کے رسولوں کی تعلیم نہیں کرے گا بے ادبی اور گستاخی کرے گا تو وہ بہت ہی زیادہ خسارے میں ہے چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالی اچھی طرح جانتا ہے انہیں جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لے کر بس انہیں ڈرنا چاہیے جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آئے ایک اور مقام پر سورت الحزاب میں ارشاد ہوتا ہے بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لانت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار رکھا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے کیونکہ انبیاء کرام کی عظمت و شان یہ بہت ہی زیادہ بلند ہے کہ امیر اہل سنت کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 274 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی ادنا توہین یا تقریب یعنی جھٹلانا یہ کفر ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ویسے بھی عقلی طور پر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے نا جو محبت والا ہوتا ہے تو وہ ہر وقت اپنے آکا و مولا کی عظمت و شان ہی بیان کرتا ہے ان کا ذکر خیر کر کے اسے لذت نصیب ہوتی ہے اور انام اپنی کتابوں میں ایک واقعہ لکھتے ہیں یعنی یہ سمجھانے کے لیے اس طرح سے بہت پیاری بات ہے کہ جو عظمت و شان بیان کرنے کی جس کا ذہن ہو جو سرکار علی سلاسلام سے حقیقی محبت کا دم بھرنے والا ہو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ کسی مقام پر ایک دو افراد کے بارے میں بحث ہوئی ایک سرکار علی سلاسلام کی عظمت و شان بیان کرنے لگے دوسرے نے کچھ کمزور باتیں کی تو تے یہ ہوا کہ کل کسی مقام پر جمع ہو کر آپ اپنے دلائل بیان کریں آپ اپنے دلائل بیان کریں لوگوں میں بھی بڑا جوش ہوا کیونکہ دونوں صاحب علم کہلاتے تھے چنانچہ دوسرا دن جب آیا تو وہ شخص جو میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کر رہے تھے انہوں نے آنے میں کچھ دیر کر دی اب جب دیر ہوئی تو ان کے جو حمایتی تھے ان میں بڑی بے چینی کا معاملہ پیش آیا کہ یہ کیوں دیر ہو گئی خیر جب وہ آئے تو آنے میں انہوں نے معذرت کا اظہار کیا کہ اس, اس طرح سے کچھ معاملہ تھا اور دیر ہو گئی لیکن میں اس بات کو شروع کرنے سے پہلے اپنے فریق سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ رات جو میں نے گزاری کہ مجھے یہاں آنا تھا تو میں ساری رات ساری رات میں ان تصورات میں ڈوبا رہا کہ صبح کون سی آیت کمال نبوت میں پیش کروں یعنی میں ساری رات سوچتا رہا کہ قرآن پاک کی وہ کون کون سی آیات ہیں احادیث مبارکہ میں وہ کون کون سی تسکرے ہیں جس میں سرکار علی صلاحت وسلام کی عظمت بلند ہو جس میں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات بیان ہو جو مجھے قائم دے گی اور میرا مقابل جو ہے یہ شخص اگر یہ برا نہ مانے تو میں اس سے کہوں کہ کیا تم نے ساری رات ان پریشان خیالی میں نہ گزاری کہ وہ کون سی آیات ہیں وہ کون سے ایسے واقعات ہیں جس میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کروں کہ فلاں آیت پیش کروں گا فلاح حدیث پیش کروں گا جب یہ بات بیان ہوئی تو مجمع میں بڑا جوش آ گیا اور ہر طرف ناروں کا اظہار ہوا اور وہ سامنے والا جو مخالف تھانے اعلان کیا کہ یہ شخص بالکل ہے کہ میں ساری رات جہے وہ باتیں سوچتا رہا تو یوں وہ اسی بات پر وہ قائل ہوا کہ جو عشق کو محبت کرنے والا ہوتا ہے جو محبت کا قائل ہوتا ہے جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوش مارتی ہے وہ تو ان باتوں کو کا بیان کر کے ان باتوں کو سن کر اپنے ایمان کو حرارت دیتا ہے اور جبھی تو کسی نے کیا خوب اپنے جذبے کا اظہار کیا ہے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے اور وہ آشق رسول شاعر کہتا ہے کہ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے جو تمہارا اپنے اپنے دل سے نکال رکھا ہے اپنے دل سے نکال رکھا ہے اپنے دل سے نکال رکھا ہے سلو اللہ ابھی کیونکہ میٹھے میٹھے اس بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں نبیوں اور اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے والوں کو جو انعامات عطا فرمائے نا جو پران و حدیث میں اور دیگر کتابوں میں جو واقعات ملتے ہیں تو انسانوں نے جو محبت کی ان کو تو عظمت و شان ملی ہی ملی ہے اگر ان اللہ کے نبیوں رسولوں اور اولیا سے محبت کرنے والے جانور بھی ہوئے معمولی کیڑے مکوڑے بھی ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بھی لطف و کرم فرمایا ہے چنانچہ امام مقاتل رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اہل ایمان کی طرح دس جانور ایسے ہیں جو بہشت یعنی جنت میں داخل ہوں گے وہ دس جانور کون سے حضرت صالح علا نبی جناح والی سلاۃ وسلام کی اونٹنی نسبت بھی یہ اونٹنی بھی جنت میں داخل ہوگی ابراہیم علاء نبی جناح والی سلاۃ وسلام کا وہ بچڑا جسے سے آپ نے مہمانوں کے لیے ذبح کیا تھا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا حضرت سیدہ اسماعیل علا نبی جناح والی سلاۃ والسلام کا دمبا جو قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا موسا عالانبی جنا والی سلاۃ کی گائے وہ بھی جنت میں داخل ہوگی ازیر علیہ السلام کا گدھا جس کا قرآن پاک میں واقعہ ہے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا سلیمان علی نبی والی سلاۃ سلام کی چوٹی جس نے اعلان کیا تھا اس کا بھی قرآن میں ہے یہ بھی جنت میں داخل ہوگی ملکہ بلقیس کا ہد جو خبر لایا تھا اس کا بھی قرآن میں واقع ہے یہ بھی جنت میں داخل ہوگا کا حف کا کتا اس کا قرآن میں تذکرہ یہ بھی جنت میں داخل ہوگا اور میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی مبارکہ یہ بھی جنت میں داخل ہوگی فرماتے علماء کہ یہ سب دمبے کی شکل میں داخل ہو کر دمبے کی شکل میں ہو کر جنت میں داخل ہوں گے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین جو محبت کرتا ہے نا تو محبت جس سے ہوتی ہے جس کے جس کی دل میں عظمت ہوتی ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بات اس کی مانتا ضرور ہے یہ تو دلیل ہے نا کہ جس سے محبت کا دعویٰ کریں ظاہر ہے اس کی بات تو مانیں گے نا اور ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کہ کی تو کیا کہنے صحابہ کرام کے جیسے بہت سے واقعات ہیں ایک واقعہ سنتے ہیں کہ ایک شخص جو بکریاں چراتا تھا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں راہ میں ایمان لایا اور لشکر کے ساتھ چلایا کوئی کسی جنگ کا موقع تھا وہ شخص کہتے ہیں کہ میں لڑنا نہیں جانتا تھا تو حضور علی سلا تو سلام نے مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کر دیا وہ گھوڑا کیونکہ حضور علی سلا تو السلام کی سواری میں تھا اس لیے اڑ گیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ حضور علی سلاد و سلام کے سوا کوئی اور دوسرا سوار ہو تو سرکار علی سلا تو السلام نے اس سے کچھ فرمایا بس وہ گھوڑا مجھے لے اڑا اور میں ڈر اس کی پیٹ سے چبٹ گیا اور اپنے پروردگار سے دعا کی میں گرنے سے محفوظ رہا یہاں تک کہ میں سیدھا بیٹھ گیا تلوار چلانی شروع کر دی اور اتنی چلائی کہ میرا ہاتھ بغل تک رنگ گیا تو یہاں اس روایت کو بیان کر کے علماء فرماتے ہیں کہ گھوڑے کا ادب ملازہ ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو چاہتا نہیں لیکن پھر آقا علی, علی سلاط سلام کی فرما برداری دیکھیے کہ جب سرکار مدینہ علی سلاۃ وسلام کا فرمان سنا سرے تسلیم خم کر دیا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہاں تو جانور تک میٹھے مقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ول وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تعظیم کا اظہار کر رہے ہیں اور اتباع بھی کر رہے ہیں حکم ملا کا یا رسول اللہ عمل کرتے نظر آ رہے ہیں تو وہ کس قدر محروم کیسا بدبخش ہے کہ جو میٹھے آکا علی سلاۃ وسلام کا فرمان سنتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے آقا سے محبت کا دعویٰ کریں اور وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوتے ہی پیارے اللہ الجل کی بارگاہ میں اپنے گناگار امتیاوں کی بخشش کی دعا کریں میرا شریف کی رات جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنے امتیاں کی بخشش کا سوال کریں میدان محشر ہوگا تو ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ عزیز بچے کو ما چیز طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال ہاں آپ کا ہوگا تو پیارے اکالی سلا تو سلام تو میدان میشر میں اپنے گناگار امدیوں کی شفاعت کرتے کرتے انہیں جنت میں داخل کریں گے یہ فضیلتیں یہ برکتیں ہم سنتے ہیں لیکن کس قدر محروم ہے وہ شخص جو آقا, آقا علی سلاۃ وسلام کا فرمان سنیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے پھر بھی نماز نہ پڑھیں پیارے آقا علی سلاط والسلام ارشاد فرمائے کہ جس کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اپنے کانوں کو حرام سننے سے بچاؤ اپنے پیٹ میں حرام داخل کرنے سے بچاؤ اللہ کی فرما برداری کرو میری سنتوں پر عمل کرو کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اس قدر فضائل سننے کے باوجود بھی جو عمل نہ کرے تو کس قدر محروم و بد نصیب ہے وہ شخص تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے جس کی عظمت و شان کہ ہم قائل ہیں اور ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن پھر عمل کے معاملے میں کیوں آگے نہیں بڑھتے ہیں صحابہ کرام علی ردوان میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور ادب کس کی طرح کیا کرتے تھے اس زمن میں حضرت سیدنا امر بن عاص ردی اللہ تعالیٰ سے مروی طویل حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مشکور ہیں وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی بھی نہ تھا نہ میری آنکھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بزرگ و عظیم تر تھا میرا حال یہ تھا کہ میری طاقت اتنی نہ تھی کہ میں آپ آپ کو آنکھ بھر کر دیکھ سکوں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنکھیں سے ہوتی تھیں اگر کوئی مجھے یہ کہیں کہ میں حضور علی سلاط وسلام کا وصف بیان کروں تو مجھ میں اتنی قدرت نہیں اس لیے کہ میں آپ کے سامنے اپنی آنکھیں اوپر ہی نہیں اٹھا سکتا تھا اس قدر عظمت و تعظیم کیا کرتے تھے اس قدر اور ترمیمی میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا ادب دیکھیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کیسی حالت ہوتی فرماتے ہیں ہماری حالت یہ تھی کہ جب حضور علی سلاۃ و سلام باہر تشریف لاتے مہاجرین و انصار کے حلقے میں جلوہ گر ہوتے ان میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی نما کے درمیان نشث فرماتے مگر ان میں سے کسی میں تاب نہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی طرف نظر بھر کر دیکھ سکے یہ حضور علی سلاط و سلام کی عظمت و کبریائی اور غایت و جلال کا عالم تھا البتہ حضرت ابو بکر و عمر ردی اللہ تعائے سرکار علی سلاۃ و سلام کی طرف دیکھتے متبسم ہوتے اور حضور علی سلاط و سلام ان کی طرف ملیحدہ فرماتے اور تبسم فرماتے یہ ان کی باہمی ان و محبت کا عالم ہوتا صحابہ کرام علی مردوان صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صحابہ اکرام علی مردوان میٹھے میٹھے آقا صلو اللہ علی وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ان کا کیا عالم ہوتا تھا حضرت عسامہ بن شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ صلو اللہ علی وآلہ وسلم کی بارگاہ بے بےکسپنا میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صاحبہ آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا حال ایسا لگ رہا تھا گویا ان کے سروں پر, پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں مطلب یہ کہ انتہائی سکون و قرار میں تھے جنبش تک نہ کرتے نہ سر اٹھاتے اس لیے کہ جس کے سر پر, پر پرندہ بیٹھا ہو اگر وہ حرکت کرے اور سر اٹھائے سر پر بیٹھا پرندہ اڑ جائے تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کا وصف مبارک بیان کیا گیا کہ مذکور ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ علی کلام فرماتے تو ہم نشین صاحبہ علی مردوان سروں کو جھکا دیتے خاموش ہو جاتے گویا ان کے سروں پر, پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں صحابہ اکرام علی اردوان کا عشق و محبت ملازہ ہو بن مسعود رضی اللہ تعالی کہتے ہیں جس وقت ان کو سال حدیبیہ میں قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو انہوں نے صحابہ کرام علی مدوان کو حضور علیہ صلاحت والام کی تعظیم و احترام کرتے دیکھا اور یہ دیکھا کہ جب حضور علی صلاحت و سلام فرماتے تو آب وضو یعنی وضو کا پانی لینے میں صحابہ جلدی کرتے ایک دوسرے سے سبقت کرتے اور قریب ہوتا کہ بامی خون خرابہ ہو جائے مگر پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے اور حضور علی سلا تو سلام کا آب دہن مبارک یا آب بینی شریف یا آب حلق مبارک جدا ہونے نہیں پاتا کہ ہاتھ بڑھا کر ہتھیلیوں میں لیتے اپنے چہرے اور جسموں پر مل لیتے تھے حضور علی سلا تو سلام کا جو مو مبارک جدا ہوتا اسے جلدی سے حاصل کر لیتے تبرک بنا کر اس کی حفاظت کرتے اور جب کوئی حکم فرماتے تو اسے پورا کرنے میں جلدی کرتے جب صاحبہ بات کرتے اپنی آوازوں کو پست کر لیتے کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ نگاہ اٹھائے اور آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے یہ غائت و جلال کی وجہ سے تھا جب اروا لوٹ کر قریش کی طرف گئے ان کو دیکھتے ہی کہنے لگے اے گرو ہرو ہے قریش میں نے و کسرا اور نجاشی کو ان کی بادشاہی کے زمانے میں دیکھا ہے مگر قسم ہے خدا کی میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کے صحابہ کرتے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین صحابۂ کرام علی ان ردوان کا ادب دیکھیے کہ حضرت مغیرہ ردی اللہ تعالی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں مردوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے دروازے کو ناخنوں سے بجاتے تھے آواز سخت و شدید نہ ہو جائے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک صحابی حضرت برا بن عالب ردی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حضور علی سلام ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے مگر دریافت کرنے کی ہمت نہیں ہوئی باوجود یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں بڑے خوش اخلاق اور صحابہ کرام علی مدوان کے ساتھ بڑی مہربانی اور شفقت کا سلوک فرماتے ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب ہمارے اسلاف و بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور کے بعد ادب و احترام کا کیا عالم تھا کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی کی بارگاہ میں بنب سے نفیس حاضر ہوتے ان کے ارشادات سنتے تو توجہ ہوتی ادب ہوتا احترام ہوتا جنبش نہیں ہوتی اور جب صحابہ کرام کے دور کے بعد کا بیان ہے جب دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلاف وہ بزرگان دین کا ادب ملائزہ ہو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز ابو حازم کے پاس گئے اس وقت وہ حدیث بیان کر رہے تھے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزر گئے اور فرمایا کہ میں نے وہاں بیٹھنے کی جگہ نہ پائی اور میں اسے مکرو سمجھتا ہوں کہ کھڑے کھڑے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کروں حالانکہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں امام مالک رضی اللہ تعالی یہ وہی امام مالک ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی حاضر ہوتا اور تو دروازے پر ان کی کنیز آتی اور لوگوں سے پوچھتی کہ تم شیخ سے حدیث پوچھنا سننا چاہتے ہو یا مسائل معلوم کرنا چاہتے ہو اگر لوگ کہتے کہ ہمیں مسائل دریافت کرنے ہیں تو امام مالک فوراً باہر تشریف لاتے نے جواب ارشاد فرما دیتے اور اگر وہ لوگ کہتے کہ ہمیں حدیث معلوم کرنی ہے تو پہلے امام مالک غسل خانے تشریف لے جاتے غسل کرتے بدن پر خوشبو ملتے نئے کپڑے پہنتے اپنا چوکھا یا جو سیاہ یا سبز ہوتا زیبتن کرتے امامہ شریف سر پر رکھتے پھر ایک تخت بچھایا جاتا امام مالک رضی اللہ تعالی نو باہر تشریف لاتے تخت پر خوشو اور خزو کے ساتھ بیٹھتے خوشبو کا اہتمام ہوتا اور جب تک حدیث کے بیان سے فارغ نہ ہوتے خوشی اور خزو کا یہی عالم ہوا کرتا تھا تو جبھی تو امام مالک ہے تو اس طرح کے کئی اور واقعات ہیں کہ جہاں تعظیم اور محبت کی بات ہوئی جس نے تعظیم کی ادب کیا فلاح پا گیا کہتے ہیں کہ ایک مالدار شخص تھا اس کے دو بیٹے تھے جب اس کا انتقال ہوا وراثت تقسیم ہونے لگی تو مال تو آدھا آدھا تقسیم ہو گیا وراثت میں تین موئے مبارک تھے تو بڑا بھائی جو تھا وہ ایسے دنیا دار تھا چھوٹا بھائی بڑا عاشق رسول تھا دونوں نے ایک ایک موئے مبارک پہلے تو باٹا اب تیسرے کی جب بات آئی تو بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو آدھا آدادا کر لیتے تو چھوٹا بھائی کاو گیا کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں موئے مبارک کو نیو تقسیم نا, نا نا نا ایسا نہیں کرتے تو اب بھائی نے جب دیکھا تو کہنے لگا جب اتنی محبت اور ہے تو ایسا کرو تینوں تو موئے مبارک تم لے لو مجھے ساری جائیداد دے دو اس نے کہا بالکل ساری جائیداد آپ لے لیں. تین منہ مبارک یہ میں رکھ لیتا ہوں مجھے اور کیا چاہیے اور اس نے دنیا فانی کی ساری دولت جائیداد بڑے بھائی کو دے دی اور ابدی دولت یعنی بال مبارک خود لے لیے پھر ان منہ مبارک کو ایک محفوظ جگہ پر ادب کے ساتھ رکھ دیا جب کبھی شوق آتا منہ مبارک کی زیارت کرتا سامنے کھڑے ہو کر درد پڑتا پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا اللہ کی بے نیازی دیکھیے بڑے بھائی کا سارا مال ساری دولت چند دنوں میں ختم ہو گئی وہ کنگال ہو گیا اور اللہ تعالی نے اس چھوٹے بھائی کو منہ مبارک کی برکت سے دنیا کا مال بھی کثرت سے دیا جب وہ چھوٹا بھائی فوت ہوا کسی نے خواب میں دیکھا کہ شاہ کونین صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم تشریف فرما ہے اس خواب دیکھنے والے کو فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو اس چھوٹے بھائی کی قبر پر آئے یہاں آ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا چناتی سے اعلان کے بعد لوگ کف کر کے اس کی قبر پر آتے پھر یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ جو کوئی اس قبر کے علاقے میں آتا سواری سے اتر کر پیدل چلتا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ادب کا بڑا مقام ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب دان غیوب منزہ عین العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی عظمت و محبت ہمارے دلوں میں مزید پیدا فرمائیں اور ہمیں بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائیں کہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے بال مبارک کو اپنے دست سے اقدس میں لے کر فرم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مشکل کشا کرم اللہ تعالی وضح کریم نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک کو اپنے دست اقدس میں لے کر فرمایا کہ جس نے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی اس پر جنت حرام ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور علی سلاۃ وسلام کے معاملے میں زبان بیان میں ادب و احترام کو سامنے رکھیں ایسوں کی صحبت سے بچیں جو ہمیں کسی طرح سے بے ادبی کی طرف لے جائیں بلکہ آقا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ محفوظ صدا رکھ ناشاہ بے ادبو تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں ایسوں کی صحبت اختیار کریں ایسوں کو دیکھیں ایسوں کو سنیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے اور سینکڑوں چینل ہیں جس کی مرضی آ جو بول رہا ہے تو ہم ہی دیکھنا ہے کیا بول رہا ہے کون بول رہا ہے تو ایسوں کو سنیں ایسوں کو دیکھیں جن کو سن کر جنہیں دیکھ کر ہمارے دل میں میٹھے میٹھے آکات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان یہ بڑھتی ہو اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا ہند نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی <سلام>